بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام على علیٰ سید المبیا اب المرسلین امام المطقین خواتمبئین سید و مولانا محمد وعلیٰ علیہ و اصحاب اجوائین کچھ عرصہ پہلے ہم نے جمعے کی گفتگو پوئیں صفائی ستھرائی اور ترتیب کے حوالے سے بات کی تھی مگر وہ بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ انفرادی سطح پر تھی۔ اس میں دو تین باتیں ہم نے جو ارز کی تھیں اور اس میں احادیث مبارکہ بھی پیش کی تھیں کہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی ترتیب یہ باتیں بہت زیادہ پسند اور ظاہر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ عین دین ہے ہمارا دین صاف رہنے کو جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھنے کو اور صفائی کی آگے تربیت اور تعلیم اس کو پسند کرتا ہے اسی لیے ہم آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ حدیث بالکل معتبر حدیث ہے اور اس کے صحیح اور درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ہم نے انفرادی سطح پر نہ صرف صفائی اور ستھرائی کی بات کی تھی بلکہ ہم نے ترتیب اور بے ترتیبی کی بات بھی کی تھی صفائی کے حوالے سے بھی ایک حدیث پیش کی تھی کہ جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے بہت میلے تھے آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور ترتیب کے حوالے سے بھی ہم نے ارض کیا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ جس کی سر کے بال بے ترتیب تھے بکھرے ہوئے تھے اور داڑھی کے بال جو ہے وہ بے ترتیب تھے اور بکھرے ہوئے تھے آپ نے شدید ناگواری کا اظہار کیا اور ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آئے کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ شیطان ہے یعنی داڑھی بے ترتیب تھی بال بکھرے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے پہلے تو اس کو ٹھیک کروایا ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بعد میں پھر یہ بھی فرمایا مفو رہے کریں کہ کیا یہ انسان ہے یا یہ شیطان ہے یعنی بے ترتیبی بھی دین میں شدید نا ہے ہم پہ آپ پہ بطور والدین بطور بڑے بھائی یا بہن یہ بھی ع فرض ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو تلقین کریں ان کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود کو صاف رکھیں بلکہ اپنے کمروں کو اپنے بستروں کو اپنی میز کرسی کو جہاں رہتے ہیں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں سب کو انتہائی صاف ستھرا رکھیں اور ترتیب کا بھی خیال رکھیں بے ترتیبی بھی قابل قبول نہیں ہے ہمارے دین کے اندر اب وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل جو رواج ہو گئے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جو ہمارے بچے اور بچیوں کے لباس ہیں استغ اللہ نہ صرف یہ کہ وہ میلے ہیں بلکہ ان کے بے ترتیبی بھی ہے اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو جینز کی پتلون ہوتی ہے وہ جتنی کٹی ہوئی ہو اتنی زیادہ ہی پسند کی جاتی ہے استغفراللہ اور ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ نادانستگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا رہے ہیں یہ تو ہے انفرادی بات اب آتے ہیں اجتماعی طور پر دیکھیں معاشرہ جو ہے ہم آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ افراد سے بنتا ہے معاشرہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جیسے یہ عمارت ہے جی اینٹ چونا ہے سیمنٹ ہے معاشرہ افراد سے بنتا ہے اگر افراد کی اکثریت جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے دھوکا دیتی ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتی ہے بد زبانی کرتی ہے بدکلامی کرتی ہے گھٹیا لباس پہنتی ہے گھٹیا قسم کے پروگرام ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہے گھٹیا قسم کے پروگرام آڈیو میں سنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا ہم آپ جو گھروں کے بڑے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احسن طریقے سے اچھے طریقے سے اس کا سد کریں کوئی حل نکالے ہمارے گھر صاف ہوں ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک ہماری عزیزا ہیں ان سے ملنے کے لیے ہم گئے تو جب ہم علاقے میں داخل ہوئے تو انتہائی گندا اور غلازت سے بھرپور علاقہ تھا عمارت میں ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے تو شدید بدبو کے بھباکے تھے لیکن جب ان کے گھر کے اندر ہم داخل ہوئے تو ماشاءاللہ اللہ صاف ستھرا خوشبودار ترتیب کہ وہ خود خاتون جو کر سکتی تھی اتنا تو انہوں نے کیا ظاہر باہر کو وہ کیا کر لیتی کتنا کر لیتی لیکن تلقین تو ہو سکتی ہے اور احسن طریقے سے تلقین ہو سکتی ہے اب ہمارے یہاں معاشرے کا چلن آپ کو بھی پتا ہے اور ہم آپ لوگ جو اس طرح پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں پرفزا مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ سیاح آتے ہیں جہاں پہ سارے پاکستان سے کیا پاکستان سے باہر سے لوگ گھومنے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں؟ چلتے پھرتے گاڑی میں سے گندگی باہر پھینکی جاتی اتنی بھی توفیق نہیں ملتی ہمیں یہ کہ عذاب الہی کی شکل ہے کہ اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم باہر پھینکنے کے بجائے اپنے پاس ہی ایک تھیلی کے اندر جمع کر چھوڑیں اور جہاں اتریں وہاں پہ کوئی اگر کوڑا دان ہے تو وہاں پہ ڈال دیں اب یہی بات مزید آپ آگے آ جائیے معاشرے میں ایک حدیث آپ کو ہم پیش کرتے ہیں مسند احمد میں ہے صحت اس کی،, اس کی صحیح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تین لانتی کاموں سے بچو یعنی تین کام ایسے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت قرار دیا اور وہ تین کام کیا تھے صحابہ رام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین کام کون سے ہیں فرمایا ایک کوئی شخص کسی سایہ دار جگہ پر جہاں پر لوگ اس سائے سے استفادہ کرتے ہوں فائدہ اٹھاتے ہوں یا راستے میں یا پانی بہنے کی جگہ پر بولو براز کرتے بولو براز یعنی پیشاب یا پخانہ یعنی اور ہمارے یہاں حال کیا چل رہا ہے ہمارے یہاں حال یہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ بھی چار پلاٹ اکٹھے ہوتے ہیں ان کی سیوریج نکلتی ہے سیوریج اٹھا کے ہم کہاں ڈال دیتے ہیں انہیں جگہوں پہ ڈال دیتے ہیں جہاں پہلے صاف پانی ہوا کرتا تھا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ کراچی شہر کے اندر سے دو یا تین غالباً نہریں گزرتی آج وہ تین نہرے جو ہیں وہ گندے نالے بن چکے ہیں پہلے تو صاف پانی تھا اس حدیث کے مطابق تو جن لوگوں کی وجہ سے جن خاندانوں کی وجہ سے وہ صاف پانی کی نہر گندے نالے میں تبدیل ہوئی ہے ان پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے اور آج جو ہم اتنی یہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور ہمارے گاؤں وغیرہ بھی جو شہروں کے قریب ہیں دھڑا دھڑ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں کانٹریکٹرس کو کہ جناب خوب پیسہ ملتا ہے اور وہ جب سوسائٹی بناتے ہیں وہ سیوریج ڈالتے ہیں سیوریج جاتا کہاں ہے جناب کہاں جاتا اب یہ جو برابر میں ہمارے پانی بہ رہا ہے اگر سیوریج اس میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ سوسائٹی بنانے والے پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے صلی اللہ علیہ ہم کو آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جس وقت یہ سیوریج سسٹم نہیں تھا ہر گھر کے اندر ایک ہم نے تو لفظ سنا گھر کی گھر کی ہوا کرتی تھی گڑھ کھودے جاتے تھے تین سطح ہوتی تھی اس کی سارے گھر کی غلاجت اس میں جاتی تھی اوپر سے وہ بند ہوتا تھا اور اس کے اندر پہلا سطح پہ جو سطح تھی پہلی وہ بھرتی تھی پھر وہ وہاں سے اگلے میں جاتا تھا پھر وہ بھرتی تھی وہ اگلے میں جاتا تھا اور یہ تین درجوں کی گھر کی کئی کئی سال تک جو ہے وہ نہیں بھرتی تھی کیونکہ ہر گھر میں تھی اور اس کا جو پانی ہے وہ ظاہر ہے کہ زمین نیچے سے کچی ہے وہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا تھا اور تین چار پانچ زیادہ بڑی ہے تو دس دس سال کے بعد کہیں ایک دفعہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہم انسانیت کی گود سے اٹھے ہیں اور شیطان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ایک اور حدیث شریف بھی اسی موضوع پہ ہے جو ابو داود شریف کی ہے ویسے اس پہ زوف کا الزام ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ بتا دیں لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو ضعیف ہو لیکن وہ مفہوم کسی صحیح یا اس سے بہتر سند کی حدیث سے بھی ثابت ہو تو وہ ضعیف حدیث قبول کی جاتی ہے ہم نے آپ کو پہلے جو حدیث سنائی ہم نے کہا وہ صحت میں صحیح ہے اب جو حدیث سنا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہے لیکن چونکہ مفہوم ایک ہے تو یہ ضعیف جو ہے یہ بھی قبول کی جائے گی کیونکہ اس کی تائید ہمیں حاصل ہو رہی ہے ایک صحیح حدیث سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ان کا بھی بیان ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت کے تین کاموں سے بچو اور یہ لانت کے تین کام کیا ہیں پھر وہی پانی کے گھاٹ پر بولو براز راستے میں یا سائے کی جگہ پر بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کو ہم پیش کریں یہ حدیث ہم پہلے بھی دو بار یا غالباً تین بار بتا چکے ہیں اس کے تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ راستہ روکنا بھی جو ہے وہ منع ہے اس کا سیاق السباق یہ ہے کہ غالباً جہاد سے واپس آئے تھے ازان ہو گئی نماز کا وقت تھا سامان صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نماز کو فوراً پکڑنے کی غرض سے وہیں رستے میں باہر چھوڑ دیا اور نماز کی طرف چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ سنیے آپ نے کہا کہ یہ سامان یہاں پہ رکھا گیا مفہوم عرض کر رہے ہیں یہاں سامان رکھا ہے اس سے راستہ پتنگ ہوا ہے جو راہگیر ہیں چلنے والے ان کو مشکل ہوگی ایسا نہ ہو تمہارا جہاد ضائع ہو جائے جہاد ضائع ہو جائے یعنی صرف راستہ بند کر دینے سے اگر صحابہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ضائع ہو سکتا ہے تو آج جو ہم مختلف وجوہات کی وجہ سے راستے بند کرتے ہیں ہمارے پاس تو جہاد بھی ضائع کرنے کو نہیں ہے ہم تو اپنے ہاتھوں سے ہر دوسرے دن ہر دوسرے لمحے جہنم میں گڑے کھود رہے ہیں اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اس کو آج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنا ہے ملک جو ہے وہ افراد سے بنا ہے جس کو وطن آپ کہتے ہیں وہ افراد سے بنا ہے اسلام جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قومیت کے اس تصور کو تسلیم نہیں کرتا اسلام کے نزدیک قومیت کا تعلق جو ہے وہ دین اور مذہب کے ساتھ ہے تمام مسلمان ایک قوم ہیں چاہے وہ دنیا کے اس کونے میں ہیں یا دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہیں اور آج ظاہر ہے کہ وہ مختلف مملکتیں موجود ہیں مختلف ملک موجود ہیں اور قومیت کا تصور یہی ہو گیا ہے کہ یہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ جناب مصری ہیں چاہے دونوں مسلمان ہوں اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ میں سے یہ جانتی ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو کئی بار بچے آج بھی بات کرتے ہیں ابھی کوئی تقریباً دو یا ڈھائی یا ماہ پہلے کی بات ہے کہ کلاس کے اندر ایک بچے نے کہہ دیا جناب پاکستان نے کیا دیا ہمیں استغفر اللہ وہ پھر ہم نے ان کے ساتھ صاحب سادے کے ساتھ جو کی پھر وہ کی کہ پھر پاکستان ہے کیا پہلے تو بتاؤ آپ اور میں پاکستان ہیں ہم سب پاکستان ہیں پاکستان کوئی اینٹ گارے کی چیز تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب یہ ایک چوکٹا ہے یہ پاکستان ہے جی اس میں کیا ہے اگر اب کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم گندے ہیں ہمارے ذہنوں میں فطور ہے ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے ہم پاکستانیوں کا قصور ہے ہم پاکستانی جو بچپن سے اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں صفائی نصف ایمان ہے اگر وہ بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی جوانی میں بھی اگر ہم انفرادی سطح پر اور اپنی حد تک اپنے ارد گرد کے ماحول میں صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں کیا ہے یا ہم کہیں جی اس معاشرے میں تو یہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں تو وہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایسے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ محدث بھی ہیں آپ کا ایک قول ہے مفہوم یہ بنتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی نے ایک بڑی عجیب سی بات کی بات تو بڑی ذرا معیوب سی ہے لیکن مفہوم کے مناسبت سے اگر دیکھیں تو بات بڑی زبردست ہے آئی مجھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ زندگی ہم فرون کی عیاشیوں والی چاہتے ہیں لیکن موت ہم موسا کی چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں یا اللہ آخر وقت میں کلمہ نصیب کرا دیں لیکن اس کلمے کو نصیب کرانا اس کے لیے ہماری کوئی محنت ہے کوئی کوشش ہے یا نہیں ہے یہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی مشہور ہے اہل تصوف کے سنایا کہ ایک شخص نے طوطے کو پالا ہوا تھا اور طوطے کو جب وہ پالا تو اس طرح پالا کہ اس کو کلمہ سکھایا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو آگے سے کلمہ پڑتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا پنجرہ کھلا رہ گیا اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو اور کوئی بلی آ گئی تو جیسی اس طوطے نے بلی کو دیکھا تو وہ کلما بھول گیا اور ٹائیں ٹائ کرنے لگیا تو مولانا کہتے ہیں کہ مالک کی نظر پڑی تو مالک دھاڑے مار کے رونے لگے کسی نے گھر میں پوچھا بھائی تم کیوں روتے ہو اس نے کہا ساری عمر جب سے اس کو میں نے سکھانا شروع کیا کلمہ پڑھتا رہا موت سامنے دیکھی تو ٹہ ٹہ کرنے لگ کلمہ ہی بھول گیا ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے ہماری زندگی میں جس چیز کی کسرت ہوگی ہمارے آخری وقت میں وہ چیز ضرور سامنے آئے گی ان اللہ آپ اللہ کے نام کو پکڑ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ عقیدہ رکھیں ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلمہ نصیب کر دے گا آخری وقت میں لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کھیل تماشا رکھیں گے تو پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ نہ ہوا کہ ہم بھی اس طوطے کی طرح ٹہ ٹے کرنے لگ جائیں اور کلمہ ہی ہمیں نصیب نہ ہو اور دین نے کو بہت زیادہ دین بہت آسان ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے اور قرآن نے کہہ دیا آپ کو حدیث نے کہہ دیا آپ کو دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین بہت آسان ہے مانگا کیا ہے فرائض و واجبات کا خیال رکھیں مخلوق کا خیال رکھے اپنے جو حواس ہیں ان پہ نظر رکھیں بس دین تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ظاہر ہے کہ اگر زیادہ عبادت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نامہ اعمال ہمارا بھرے گا لیکن دین نے اس کو بھی فرض میں نہیں رکھا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کما ہیں اور وہ آئین عبادت ہوتی ہے اور کس طریقے سے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی ایک شخص ہے کسی ہوٹل پہ کام کرتا ہے سالن پکاتا ہے اب وہ وضو کر کے سالن پکانا شروع کرتا ہے چمچ ہلاتا ہے ساتھ ساتھ درود شریف پڑتا جاتا ہے سبزی کاٹتا ہے ساتھ ساتھ درود شریف پڑتا جاتا ہے یا کلمہ پڑھتا جاتا ہے یا سبحان اللہ کہتا رہتا ہے یا الحمدللہ کہتا رہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا رہتا ہے تو وہ جو دنیا کم رہا ہے وہ تو اس میں بھی دین کما رہا ہے آخرت کم رہا ہے اور ہمارے دین کا سارا کمال یہی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے ایک آخری بات آپ کو مزید اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیں احادیث مبارکہ سے ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز اول تو ہم مردوں کو ساری نمازیں با جماعت پوری پوری کوشش کرنی چاہیے چلیں کسی وجہ سے اگر نہیں ہو پاتی اور آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو گھر میں دیکھ لیں کہ اگر جماعت ہو سکتی ہے جماعت دو بندوں بھی ہو جاتی اگر آپ کا بالغ بیٹا ہے آپ امام بن جائے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے جماعت ہو جائے اس کا طریقہ کار ہے آپ کو ہے کہ بالکل پیچھے نہیں کھڑے ہونا ایک سائڈ پہ تھوڑا سا دو قدم پیچھے کھڑے ہونا اس کا طریقہ ہے اور اگر گھر میں جماعت کر رہے ہو تو کیوں نہ اپنے گھر کی خواتین کی بھی صف بنا دیں کیا حرج ہے محرمات کے ساتھ تو پڑھی پڑھی جا سکتی ہے نماز ایسی کوئی بات نہیں اس کا بھی پھر ایک طریقہ ہے انشاءاللہ شاء آپ کی دعا سے اور اللہ کے توفیق سے اس کے چھوٹا سا ایک چارٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اگر اس طرح سے کبھی اگر جماعت کرانی ہو تو کیسے جماعت ہوگی اور ایک چارٹ ہم بنانے جا رہے ہیں کہ اگر نماز کے بیچ میں ملیں تو کیسے پڑھنی ہے نماز آپ دوسری رکھت میں ملیں تو کیسے پڑھنی ہے تیسری میں چوتھے میں اس طرح وہ دو چارٹ ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ازم و توفیق دے کے ہم اسے مکمل کر سکیں تو جماعت ہو جائے اگر عشاء کی نماز با ادا کر دی جائے اور اس کے بعد باوضو رہتے ہوئے بستر پر انسان چلا جائے اور اللہ کا نام لیتا وہ سو جائے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات تک عبادت کی اور جب صبح اٹھے ظاہر نیند سے پوری نیند سے وضو تو ختم ہو گیا شرح معاملہ تو یہی ہے صبح اٹھے پھر وضو کرے اور ذکر کرتا ہوا مسلح پہ آئے اور بات نماز فجر کی ادا کرے تو ایسے ہی ہے جیسے آدھی رات سے صبح تک اس نے عبادت کی ہے یہ آدھی سے ثابت ہے یہ بات تو ہمارے پاس تو قربان جائیے ذات باری تعلیٰ پہ بھی اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہ ہمارے لیے تو ساری زمین مسجد ہے ہر لمحہ عبادت ہے لیکن اس بات کو ہم سمجھ لیں یہ ضروری ہے صرف با سونے کی اتنی برکت ہے کہ بیان سے ہے تو اللہ تعالی ہم ازن توفیق بخشے کہ ہم کم از کم جو آدھا ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے کم از کم جو آدھا ایمان ہے اس پہ تو ذرا زور کی توجہ ہو جائے کوشش ہو جائے خود بھی کریں بچوں کو بھی احسن طریقے سے کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہی رہنمائی دیتا ہے کہ جو تربیت کرنی ہے جو تبلیغ کرنی ہے وہ احسن طریقے سے کرنی ہے اس طرح نہیں کرنی کہ اگلا زد میں آ جائے اور زد میں آ کے جو آدھا اچھا کرتا تھا وہ بھی چھوڑ تو ہمیں کم از کم کوشش کا عہد اپنے دلوں میں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کوشش آج سے ضرور کریں گے کہ اگر گھر پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت کا اہتمام کر لیں اور صفائی گھر میں بھی ہو اور صفائی میں ہم نے کہا خالی صفائی نہیں ہے ترتیب بھی ہے ترتیب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے بالوں والے کو کہا تھا کہ یہ شیطان ہے کیا تو ان چند باتوں کا خیال رکھنا ہے اگر تو یہ کوئی اتنا مشکل سودا نہیں ہے کیونکہ اس کا انعام بہت بڑا ہے قبر میں بھی بہت بڑا انعام ہے یوم آخرت میں بھی بڑا ایمان ہے حساب کتاب کے بعد بھی بڑا ایمان اس کا انعام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم ہر سطح پر اللہ کے انعامات ہمیں حاصل ہوں اور آگے اپنے بچوں کو بھی اہل خانہ کو بھی دوست احباب کو بھی ہم احسن طریقے سے رہنمائی کر سکیں اور ان کو بھی اس راستے پہ چلا سکیں اور ان کے ذہن میں بھی بات بٹھا سکیں کہ ہمارے دین نے ہمارا ہر لمحہ عبادت میں بدل دیا ہے صرف طریقہ آنا چاہیے بس خلوص نیت وہ صلی اللہ علیہ خل کے ہی سید نہ و مولانا محمد و علا و اسحابی اجمائن برحمت گیا رحم